بسم اللہ الرحمن الرحیم دورہ تربیت کے طریقے جو خوش نصیب حضرات اس بابرکت دورے سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو درج ذیل طریقوں سے یہ نعمت عظمہ حاصل کر سکتے ہیں نمبر ایک ہماری جماعت کے مراکز یا ضلعی منتظمین سے رابطہ فرمائیں وہ آپ کو جماعت کی طرف سے منعقدہ دوروں کی تفصیل بتا دیں گے اور سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ جماعت کے زیر انتظام دورے میں شرکت کریں اس میں انشاءاللہ اللہ زیادہ فائدہ ہوگا الحمدللہ للہ اب تک سینکڑوں افراد ان دوروں کی برکات حاصل کر چکے ہیں پہلے ہم نے یہ دورہ اپنے اراکین اور کارکنوں کے ساتھ خاص رکھا ہوا تھا مگر اب ہر مسلمان اس دورے میں شرکت کر سکتا ہے نمبر دو اگر کسی وجہ سے آپ جماعت کے زیر انتظام دورے میں شریک نہیں ہو سکتے تو چند ساتھی مل کر جن میں ایک فرد عالم یا کم از کم دین کا موٹا موٹا علم رکھنے والا ہو اس کتاب میں بیان کردہ طریقے کے مطابق کسی مسجد میں سات دن کا دورہ کر لیں تاکہ نفس کی اصلاح ہو اور زندگی کا رخ گناہوں اور غفلتوں سے مڑ کر حسنات اور برکات کی طرف ہو جائے نمبر تین اگر کسی کو یہ سہولت بھی میسر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ پوری کتاب اچھی طرح پڑھ کر اور سمجھ کر سات دن کسی مسجد میں قیام و اعتکاف کے ساتھ یہ تمام معمولات ادا کرے انشاء اللہ فائدہ ہوگا البتہ اگر اس میں اعظم اللہ کے ذکر سے گرمی خشکی یا کوئی اور عجیب حالت پیدا ہو تو کثرت سے درود شریف پڑھے انشاءاللہ اللہ اعتدال پیدا ہو جائے گا نمبر چار اگر کسی نے خود کو دنیا کے کاموں میں اتنا مشغول کر لیا ہے کہ سات دن نکالنا مشکل ہوتے ہیں تو تین دن کے لیے خود کو ان اعمال کا پابند بنائے انشاءاللہ اللہ پھر آخرت کی تیاری کے لیے وقت نکالنا آسان ہو جائے گا نمبر پانچ اگر کوئی صاحب دورہ کے لیے وقت فارغ نہیں کر سکتے تو انہیں چاہیے کہ کتاب کا مطالعہ کر لیں اور بار بار اسے پڑھتے رہیں اور اس میں مذکورہ اعمال میں سے جس قدر ممکن اور اس میں مذکورہ اعمال میں سے جس قدر پر ممکن ہو عمل کرتے رہیں خصوصاً اصلاح نفس والے اعمال کرتے رہیں تب انشاءاللہ اللہ آگے چل کر طبیعت دین اور اعمال کی طرف مائل ہو جائے گی اللهم اهدنا الصراط والمستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين